حكمة بالغة فما تغن النظر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر یہ گو کہ ہم سورہ قمر کی ابتدائی باتیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سورہ قمر یہ مکی صورت ہے نزولاً سینتیس سورہ تاریخ کے بعد نازل ہونے والی صورت جب كہ قرآن مجید کی ترتیب میں چون نمبر پہ ہے ففٹی فور نجم کے بعد یہ قرآن کی ترتیب میں ہے ربت اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ بہت ساری وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت میں آیت نمبر ستاون میں ذکر کیا گیا اضفاتل آذفا کہ وہ قریب یہ جی آنے والے قریب آنے والا دن وہ قریب آ گیا یہ جی تو اس صورت میں قرب قیامت کی ایک نشانی اور علامت ذکر کی گئی ہے ابتداء میں اور وہ ہے انشقاق القمر کا معجزہ اقتربت سا تو ون شق قمر یہ جی تو اس صورت کا آغاز گزشتہ صورت کے اختتام کے ساتھ یہ بندہ ہوا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پچاس کے بعد جو اقوام مقضبہ تھے جنہوں نے پیغمبروں کو جٹلایا تھا تو ان کے احوال جی اجمالی ذکر کیے گئے تھے جی اس صورت میں آیت نمبر نو کے بعد ان اقوام کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے تیسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر چھپن میں ذکر کیا گیا ہاضا نذیر و مینن ددرولا کہ یہ پیغمبر یہ ڈرانے والا ہے جو گزشتہ ڈرانے والے ہیں تو انہی میں سے ایک یہ پیغمبر بھی ہے جی تو اس صورت میں وہ جو پہلے ڈرانے والے تھے نظر اولا ماضی کے جو پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے یہ جی تو ان نظر کا بیان ہے ان ڈرانے والوں کا بیان ہے جی حضرت نوح علیہ السلام ہوت صالح لوت موسٰ علیہ مسلام یا گزشتہ صورت میں رد کیا گیا تھا شرک اعتقادی کا جی تو اس صورت میں رد کیا گیا ہے شرک فیلی کا یہ جی تاکہ شرک کا رد کاملن ہو سکے یا گزشتہ صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجزہ وہ ذکر کیا گیا تھا معجزہ معراج جب کہ اس صورت میں ان کا دوسرا معجزہ وہ بیان کیا جاتا ہے معجزہ انشقاق القمر کا یا گزشتہ صورت وہ نجم کے ساتھ مسمہ تھی یعنی کواکب میں نجم کے نام کے ساتھ مسمت ہی جب کہ یہ صورت کواقب میں یہ قمر کے نام کے ساتھ موسوم ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 29 میں ذکر کیا گیا فعر رام منت اللہ عنظ جو ہماری نصیحت سے اعراض کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیریں تو اس صورت میں ذکر کی تفصیل وہ بیان کی گئی ہے کہ آخر یہ نصیحت ہے کیا یہ تو اس صورت میں ذکر کی تفصیل ہے کہ یہ قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے اور اسے اللہ نے آسان بنایا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر چار میں ذکر کیا گیا ان یوں وحی ہا نہیں ہے یہ قرآن مگر وہی ہے کہ جو وہی کی گئی ہے اس پیغمبر کی جانب یہ تو اس صورت میں یہ ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ قرآن جب وہی ہے تو یہ تو بڑی یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ کوئی اسے سمجھے یہ تو ممکن نہیں ہوگا تو اس صورت میں چار مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہی کو سمجھنا اسے اللہ نے آسان بنایا ہے وَلَقَدْ الْقُرْآنَ فَحَلْ <مُدَّكِر> یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اس آیت کے تحت ہم ذکر بھی کر لیں گے عبد اللہ عباس کا قول کہ یہ اللہ نے اگر اس کتاب کو یہ انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے یہ کتاب آسان نہ بنائی ہوتی مستطاع احد ان مب بکلام اللہ تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ اللہ کے کلام پر کلام کر سکے یہ تو اللہ نے اپنی کتاب یہ آسان بنائی ہے اسی لیے یہ کتاب یہ لوگوں کے لیے آسان کی گئی ہے ورنہ کسی کی یہ طاقت نہیں تھی اور کسی کی یہ قدرت نہیں تھی تو اس صورت میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے یا گزشتہ صورت میں یہ چار اقوام محلکا ان کا بیان کیا گیا چار آیات میں جی اگرچہ یہ ربط ہم نے ذکر کر بھی دیا یہ جی آیت نمبر پچاس تھا ترپن جی چار اقوام محلکہ چار آیات میں ان کا بیان کیا گیا تھا جی تو اس صورت میں یہ جی انہیں چار اقوام کی ہلاکت کے بعد یہ جملہ یہ مقرر لایا گیا ہے ولقدیت سرن القرآن ذکری فل میں مدکر چار مرتبہ یہ جملہ انہی واقعات کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر انتالیس میں ذکر کیا گیا <تصفح> <تصفح> لئی سلیل انسان اللہ ماسا <ساعا> کہ <تصفح> انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور مراد ایمان تھا تو اس صورت میں انسان کی کوشش کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں یہ اقوام سابقہ کے بیان کے ذریعے کہ ان میں سے جو ایمان لایا تھا تو اللہ نے انہیں نجات دی تھی اور جو ایمان نہیں لایا تھا تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ وہ ہلاک ہوئے تو اس صورت میں انسانوں کی اس کوشش کے نمونے وہ ذکر کیے جاتے ہیں جہ اقوام سابقہ کے بیان کے ذریعے جو ایمان لایا تھا اس نے نجات پائی اور جو ایمان نہیں لایا وہ ہلاک ہوا یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر انتالیس میں ذکر کیا گیا لئی سل انسان اللہ ماسا اس صورت میں آیت نمبر انچاس میں اس بات تقدیر کیا گیا ہے ان نہ <بِقَدَر> کیا مطلب یعنی تقدیر سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کوشش نہیں کرے گا بلکہ انسان اپنے لیے کوشش کرے گا اور یہی اسے فائدہ دیتا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر اکتالیس میں ذکر کیا گیا سمجا الجزا العفا تو اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پورا پورا بدلہ اسے اس لیے دیا جائے گا آیت نمبر بابن اور ترپن میں یہ اس کی وجہ ذکر کی گئی ہے کیونکہ یہ تمام ہر چیز بڑی ہے یا چھوٹی یہ اللہ نے لکھ کر رکھی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے لکھا ہے تو یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے پاس موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا امتیازات سورت ممتاز ہے شق القمر کے معجزے کے ساتھ یا سورت ممتاز ہے یہ قرآن کو آسان بنائے جانے کے ساتھ اور چار مرتبہ یہ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس یا صورت ممتاز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے صفات کے ساتھ آیت نمبر تیرہ جی کشتی کی یہ صفات یہ دیگر آیات دیگر صورتوں میں ذکر نہیں کی گئی یا صورت ممتاز ہے یہ جی قوم لوت کی جی ان کی آنکھوں کو ہموار کرنے کے ساتھ قدرت لوت علیہ السّلام کی قوم یہ جی ان پر ایک عذاب یہ آیا تھا کہ ان کی آنکھیں یہ ہموار کر دی گئی تھیں دیگر صورتوں میں وہ پتھروں کی بارش ان کی بستی کو اوپر اٹھایا جانا یہ عذاب یہ ذکر کیے جاتے ہیں یہاں پر ایک اور عذاب بھی ذکر کیا جاتا ہے اور وہ ہے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دینا اور انہیں ہموار کر دینا مقصد اسورہ یہ صورت یہ تفصیل ہے یہ ماقبل صورت کے لیے یہ تتمہ ہے ما صورت کا سورۂ نجم میں جو بیانات کیے گئے تھے یہ صورت یہ ماقبل صورت کی تفصیل ہے اور اس کی وضاحت ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جی سیوتی کہتے ہیں سیوتی کہتے ہیں امام سیوتی کہ جی ان دونوں صورتوں کا آپس میں یہ جی ویسا ہی تعلق ہے جیسے سورہ آراف کا سورہ انعام کے بعد یا سورہ شعرا کا سورہ فرقان کے بعد کہ ایک صورت میں وہ جو مضمون ہے وہ ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ جی انہیں قوموں کی تفصیل ہلاکت کی تفصیل وہ بیان کی جاتی ہے یہ جی تو یہ سورت بھی تتمہ ہے ماقبل کے لیے یہ جی اقتربت سا تو ونشق کلکمر یہ جی قریب آگئی قیامت نزدیک آ قیامت ونشک کل اور پھٹ گیا چاند جی چاند پھٹ گیا اور قیامت وہ قریب آ گئی روایات میں یہ آتا ہے کہ قریش نے مشرقین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جیسے ترمیزی کی روایت میں بھی آتا ہے کیسا اللہ مکہ تا مکہ والوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ سے کہ وہ یہ جی آسمان میں انہیں ایک معجزہ وہ کر کے دکھائیں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ جی اللہ سے دعا کی یہ اور چاند یہ دو ٹکڑے ہو گیا یہ ترمیزی کی روایت میں آتا ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ انشقاق القمر چاند جو دو ٹکڑوں میں یہ تقسیم ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشہدو گوا گوا رہے اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک معجزہ دکھائیں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ جی انہیں چاند دو, دو ٹکڑے کر کے دکھایا یہاں تک کہ انہوں نے جو ہیرا کا پہاڑ ہے غارے ہیرہ یہ جو پہاڑ ہے تو یہ ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں آیا یعنی ایک ٹکڑا ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا یہ دوسری جانب ابن کثیر کہتے ہیں کہ انشقاق القمر کے حوالے سے جتنی روایات آئی ہیں تو وہ احادی سے ہیں یہ روایات یہ احادیث متواترہ ہیں وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ جو لفظ مدینہ ہے تو انشقاق القمر کا یہ معجزہ یہ مدینہ اس لفظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے چونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا تو وہ کہتا ہے معجزہ شک القمر کا ہے مدینہ سے آیا بعض لوگوں نے اسی شعر کو بنیاد بنایا ہے کہ مدینہ میں یہ معجزہ یہ دوبارہ دکھایا گیا تھا اور ایک روایت سے بھی جیسے جو ترمیزی کی روایت ہے تو ان میں فن شکل قمر بے مکہ تمرتین کہ شک القمر مکہ میں مرتین بظاہر لگتا ہے کہ دو مرتبہ ہوا ہے نہیں وہاں پہ مرتین کا معنی دو ٹکڑے ہیں مرہ کبھی ایک بار کے لیے مرتین دو بار کے لیے آتا ہے اور مرتین وہاں پہ شقتین یعنی دو حصوں میں چاند وہ تقسیم ہوا تھا اور چاند وہ پھٹ گیا تھا تو شاعر کہتا ہے موجزا شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا مہ نے شک ہو کر دین کو لیا ہے آغوش میں یعنی لفظ مدینہ اس کے ایک جانب میم ہے اور دوسری جانب ہا ہے درمیان میں دین بنتا ہے تو اگر آپ مدینہ کو شک کر لیں تو اس میں دین وہ درمیان میں سما آ جاتا ہے اور میم اور ہا کو ملا لیں تو مہ چاند کو کہتے ہیں تو یہ لفظ مدینہ سے بھی یہ ثابت ہے یہ اقتربت سا تو ون شکل قمر یہ جی قریب آ گئی قیامت ون شکل قمر اور پھٹ گیا چاند و این یع آیتن اور اگر دیکھیں یہ منکرین آیتن کوئی موجزہ یو تو اس سے روگردانی کرتے ہیں و یقولو اور کہتے ہیں سحر مستمر مستمر یہاں پہ تین معنی ہیں تو کہتے ہیں شہر مستمر یہ جادو ہے مستمر مستمر اگر مرا سے جیسے گزشتہ صورت میں جبریل کے بارے میں کہا گیا تھا ذو مر تن وہ قوت والے ہیں اور طاقت والے تو یہ کہتے ہیں وہ یقول و سحر مستمر اور کہتے ہیں یہ منکرین یہ جادو ہے بڑا مضبوط یعنی مانتے نہیں ہیں بلکہ الٹا اللہ کے پیغمبر پر پھر الزام لگائیں گے کہ اب کی بار تو بڑا مضبوط جادو کیا ہے یعنی نہیں مانتے بعض اوقات انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش کے ہم ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ موجے یہ دیکھے ہوتے اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے یہ یاد رکھیں یہ اللہ جسے ماننے کی توفیق دے دیتا ہے تو چودہ سو سال دین کو گزر جانے کے باوجود یہ اللہ انسان پر رحم کر لیتا ہے اور جب توفیق نہیں ملتی ضد اور اعنات پر انسان اتر آتا ہے تو ابو جہل کی طرح اور مشرقین مکہ کی طرح یہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے کرتے دیکھیں گے لیکن جب نہیں مانتے نہیں مانتے وہ یقول و مستمر یہ جادو ہے بڑا مضبوط بڑا محکم یا دوسرا مانا مستمر استمرار سے اگر لیا جائے تو مانا یہ یعنی دائم یہ جادو ہے ہمیشہ پہلے زمانے سے اسی طرح ہمیشہ یہ جادو ہوتا چلا آ رہا ہے اور پہلے زمانے میں بھی جادوگروں نے اسی طرح جادو یہ پیش کیا تھا یا مستمر مرور سے مانا یہ اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے مرور جانے والا یعنی ختم ہونے والا بس ٹھیک ہے یعنی چند دنوں کی یہ ایک کرتب دکھا رہا ہے اور یہ جادو بس یہ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ مشن یہ بالکل سرے سے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو یہ تینوں معانی ہیں کر دب کہ اور انہوں نے جٹلایا حق کو و تباؤ احوا اہم تو کوئی دلیل تھی کسی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے جٹلایا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ تباؤ احوا اہم اور تابے کی انہوں نے اپنے خواہشات کی وہ کل امر مستقر و کلو امر مستقر کہ اس میں پیغمبر کو مبلق کو تسلی بھی ہے کہ جب یہ لوگ جٹھلاتے بھی ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں تو پھر یہ ہلاک کیوں نہیں کیے جاتے تو جواب وہ کل امر مستقر اور ہر معاملہ وہ اپنے وقت پر ٹہرنے والا ہے اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہے یعنی جب ان کے عذاب کا وقت وہ آ جائے گا تو پھر اپنے وقت پر ہی یہ ہلاک کیے جائیں گے وہ کل امر مستقر وہ عمر مستقر اور ہر معاملہ وہ ٹہرنے والا ہے اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہے مزدور اس میں یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا اگر یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے تو شاید ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہو کہ ان کو پورا پورا بیان نہ کیا گیا ہو اور ان کے سامنے ہدایت کھول کر بیان نہ کی گئی ہو جواب و لک جا من المبا اور تحقیق آیا ہے ان کے پاس من العبا خبروں میں سے ما وہ خبریں فی ہی کہ جس میں ہے نصیحت مزدجر اصل میں مزدر میمی ہے مزدر میمی اس مزدر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے شروع میں میم آئے کہ جس میں نصیحت ہے اصل میں مزدجر ازدجار اصل میں کہتے ہیں کسی کو جھڑکنا اور کسی کو ڈانٹ دینا تو یہ جو ڈانٹ دی جاتی ہے تو اس میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو اسی لیے ہم حاصل مانا کرتے ہیں کہ آیا ہے ان کے پاس خبروں میں سے وہ کہ اس میں نصیحت ہے یعنی ان کے پاس گزشتہ اقوام کی ہلاکت کے واقعات یہ بیان ہوئے ہیں اسی طرح ان کے سامنے حق کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو ان کے پاس وہ تمام خبریں وہ آ چکی ہیں تو وہ نصیحت کی باتیں وہ کیا تھیں اور وہ اخبار وہ کیا تھیں حکمتم بالغت وہ دانشمندی کی حکمتن بالغتن اور وہ دانشمندی کی باتیں ہیں حکمت کی باتیں ہیں بالغتن آخری درجے کی یعنی وہ قرآن ہے ان کے پاس جو نصیحت وہ آ چکی ہے تو وہ کیا ہے ہوا حکمت بالغتن وہ دانشمندی کی اور حکمت کی باتیں ہیں بالغتن یہ آخری درجے کی یعنی وہ آخری درجے کی دانشمندی کی بات ہے قرآن ہے مراد قرآن ہے فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ تو پس فائدہ نہیں دیا انہیں ان ڈرانے والوں نے ان نظر نظیر کی جمع اور نظیر ڈرانے والا یعنی پیغمبر فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ تو پس کام نہیں آئے فائدہ نہیں دیا انہیں ڈرانے والوں نے جی اب میں پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے اور انہیں ترغیب دی جاتی ہے تبلیغ کی فتول عنهم تو پس آپ روگردانی کریں پیغمبر ان سے یوم اور یاد کرو وہ دن یہ اسی اصا اس کی تفسیر ہے یعنی یہ قیامت کا یہ دن یہ کون سا دن ہے جو قریب آ گیا یوم یدعو داعی یاد کرو جس دن بلائے گا ایک بلانے والا ش نکر کی ایک کی انجانی ایک ناگوار اجنبی چیز کی طرف علا شی ان نکر اور یہاں پہ میدان حشر مراد ہے کہ حشر کے اس میدان کی جانب لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہاں پہ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں پہ اکٹے ہو جاؤ فتح پھیرے ان سے آپ اپنا کام کرتے رہیں کہ ان کے اعراض کی وجہ سے اپنا کام نہ چھوڑے اور تبلیغ کرتے رہیں اللہ کی کتاب بیان کرتے رہیں اور یاد کرو کہ جس دن بلائے گا ایک بلانے والا اسرافیل مراد ہے الاشی ان نکر ایک چیز کی جانب نقر کہ جو انجانی چیز ہوگی یعنی انہوں نے وہ یہ احوال پہلے نہیں دیکھے ہوں گے یا نکر ایک ناگوار چیز کی طرف کہ جو انہیں اچھا نہیں لگے گا میدان حشر میں وہ جمع ہونا یہ مراد ہے خوش شان یہ, خوش شان یہ حال ہے ما قبل سے یخرجون سے نہیں بلکہ ما باپ کے لفظ سے خوش شان اس حال میں کہ جکھی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں یخرجو من الجدا سے اور نکلیں گے وہ قبروں سے کن نہم جرادم منتشر جیسے کہ وہ ٹڈیاں ہیں منتشر بکھری ہوئی جیسے ٹڈیاں یہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور کثیر تعداد میں ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ انسان یہ بھی ایک, ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منتشر ہوں گے اور دوڑتے ہوئے ہوں گے کا انہم جراد منتشر محتعين الذاعی جی تیزی سے بھاگنے والے الذاعی بلانے والے کی طرف اسرافیل کی طرف یقول الکافرون اور کہیں گے منکرین ھذا یوم ناصر یہ بڑا سخت دن ہے بڑا بھاری دن ہے یہ بڑا سخت دن ہے اور یہ بڑا بھاری دن ہے سورہ معارج ایت نمبر 43 44 میں بھی آ جائے گا یومیہ خرجو نمین الجدا سے سیران کا ان نہ فضون قبروں سے وہ بڑی جلدی سے اٹھیں گے اور گویا کے ایک چیز کی طرف کہ جو ان کے لیے کوئی ایک نشانی وہ نصب کی گئی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ اس کی طرف بھاگیں سورہ معارج آیت نمبر 43-44 میں اور سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 43 میں گزرا تھا محتعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اور ان کے سر پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف دکیلے گئے ہوں گے لا یرتد علیہم طرفہم اور ان کی طرف ان کی, آن، ان کی نظر وہ پلٹے گی نہیں اور ان کے دل وہ عقل سے خالی ہوں گے اسی طرح سورہ توہا آیت نمبر 108 میں بھی گزرا تھا یوم لا کہ وہ بلانے والے کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ادھر ادھر نہیں ہوں گے تو کافر کہیں گے نعصر یہ بڑا بھاری دن ہے اور یہ بڑا سخت دن ہے کہ اب یہاں سے کس ذبط قبل نوح ہن یہاں سے ان پانچ اقوام مقزبہ جنہوں نے جٹلایا تھا پیغمبروں کو تو ان کے احوال وہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ جی پہلے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کہ جی ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان وہ کیا جاتا ہے اور ہر واقعے کے آخر میں یہ الفاظ یہ دورائے جائیں گے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُرُ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں میں نے قرآن یہ نصیحت کے لیے آسان کیا ہے ہے کوئی نصیحت لینے والا یعنی یہ واقعات محض واقعات نہیں ہیں قصے نہیں ہے بلکہ ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا مقصود ہے یہ کرد بت قبل ام قومن ہند جٹھلایا تھا ان سے پہلے یعنی ان موجودہ منکرین سے پہلے انہوں نے اور یہ پیغمبر کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ ان یہ موجودہ منکرین اللہ کے پیغمبر کے موجزوں سے انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی کوئی اجنبی بات ہے انہونی بات ہے نہیں بلکہ جٹلایا تھا ان سے پہلے قومین علیہ السلام نے حضرت نوح کو فکذبو تو پس انہوں نے جٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو حضرت نوح کو وقالو اور کہا انہوں نے مجنون ان یہ پاگل ہے وزیر وزدر کی اور انہیں دمکایا گیا حضرت نوہ کو ان پر فتوا لگایا گیا مجنون یہ پاگل ہے وزد اور انہیں منع کیا گیا کہ ان باتوں سے باز آ جاؤ مراد یہاں پہ جیسے میں نے کہا ازتار جھڑکنے کو کہتے ہیں ڈانٹنے کو کہتے ہیں وزدر اور یا باز نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ مجنون ان یہ پاگل ہے وزدجر اور اس پر جادو کیا گیا ہے یعنی کہ اس کی عقل وہ کام نہیں کرتی وزدجر اور انہیں دمکایا گیا اور انہیں ڈانٹ دی گئی کہ ان باتوں سے باز آ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے جس طرح سور آن میں ذکر کیا گیا تھا فدار تو پس انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مغلوب ان فن تصر کہ بے شک اے اللہ میں کمزور ہوں فنتصر پس آپ میرا بدلا لے ان سے پیغمبر ہیں لیکن اپنا بدلا وہ نہیں لے سکتے کہ اے اللہ میرا بدلہ یہ ان سے لے لے سر آراف آیت نمبر ساٹھ میں حضرت نوح پر قوم کی جانب سے یہ فتوی ذکر کیا گیا تھا انا لنراك فی ضلال مبین کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں اور سورہ الشعراء ایت نمبر 116 میں گزرا تھا لیلم تنتہی یا نوح لتكونن من المرجومین منا نہیں ہوئے تو ہم پتھروں سے تمہیں مار دیں گے سنگسار کر دیں گے فدعا ربہ تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ बेशक मैं कमजोर हूं فانتصر تو اے اللہ تو میرا بدلہ لے ان سے جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 76 میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ فریاد اور یہ دعا ذکر کی گئی تھی من قبل له اور اسی طرح سورہ سوفات آیت نمبر 75-76 میں بھی ذکر کیا گیا تھا فتح نا ابوا بس تو بس ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے بے ماہ منہ یہ پانی کے ساتھ منہمر خوب برسنے والے یعنی یہ آسمان سے وہ پانی کے دروازے وہ کھول دیے گئے منہمر انہمار یعنی خوب برسنے والا بے منہمر وہ پانی خوب برسنے والا وہ فجر صرف آسمان کے دروازے نہیں بلکہ وہ فجر اور ہم نے اور ہم نے روانہ کیے الردا زمین سے عیونن چشمے اور زمین سے بھی ہم نے چشمے روانہ کیے فل تقل ما او تو پس ملا پانی یہاں پہ ما سے مراد اس سما و ما الرد تو پس ملا وہ آسمان والا پانی اور زمین والا پانی آلہ امرن ایک ایسے کام پر قد قدر کہ جس کا اندازہ کیا گیا تھا یعنی اور وہ کام جس کا اندازہ کیا گیا تھا وہ کون سا کام تھا یعنی وہ اس قوم کی ہلاکت تھی زمین اور آسمان کا پانی وہ اتنا بہایا گیا اور وہ اتنا باہر نکلا کہ جب تک یہ قوم یہ ساری ہلاک نہ کر دی گئی تو تب تک یہ آسمان اور زمین کا پانی وہ رکا نہیں ہے زمین اور آسمان کا پانی وہ رکا نہیں ہے حود آیت نمبر چوالیس میں بھی یہ گزرا تھا کہ پھر جب کہا گیا وکیل اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو کھینچ لے ویا سما او اقلی اور اے آسمان اپنے پانی کو بند کر دے تو قد قدر جس کا اندازہ کیا گیا تھا اور وہ اس قوم کی ہلاکت تھی وہ نہ ہو اور ہم نے سوار کیا اس حضرت نو علیہ السلام کو اپنے کے الواحن اس تختوں والی پر یعنی وہ کشتی جو تختوں والی تھی وہ اور کیلوں والی دوسر دسار کی جمع دسار کیل کو کہتے ہیں جو لکڑی میں ٹھوکی جاتی ہے تو تختوں والی پر وہ دسر اور کیلوں والی پر تجری بے وہ چل رہی تھی وہ کشتی بے آ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری حفاظت میں یہ سب کچھ کیا ہوا یہ قوم جو ہلاک کی گئی جزا بدلہ دیا گیا انہیں بدلا یعنی جوزو ززا انہیں بدلہ دیا گیا بدلا بدلہ دیا گیا بدلا لمن کان کفر جی بدلہ دیا گیا بدلا لیمن کان کفر اس شخص کو بدلہ دیا گیا کا نقفر کہ جس کی جی اس شخص کے لیے بدلہ دیا گیا انہیں بدلہ لیمن اس شخص کے لیے کا کفر یا اس کے لیے کان کفر کہ جس کی ناشکری کی گئی تھی اور وہ کون تھا حضرت نوح علیہ السلام تھا انہیں یہ بدلہ دیا گیا بدلہ لمن اس شخص کے لیے کا کفر کہ جس کا انکار کیا گیا تھا جس کی ناشکری کی گئی تھی اور وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے اور یا لمن کفر اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے بدلہ دیا گیا بدلا اس کے لیے کہ جس کی ناشکری کی گئی تھی اور وہ اللہ کی ذات تھی اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام تھے ولق ترک ناہا آیتن اور تحقیق ہم نے رہنے دیا اور تحقیق ہم نے قوم کی اس ہلاکت کو وہ یاد کرے و لکترک نہ آیتن اور تحقیق ہم نے چھوڑا اس کشتی کو آیتن ایک بڑی نشانی فہل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا فقی فکانا آزابی و تو پس کیسا تھا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا نذر یہاں پہ مراد یعنی مزدر ہے انذاری اور کیسا تھا میرا یہ ڈرانا ولقدیت سرنل قرآن ذکری یہ جملہ قسمیہ ہے تمام مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ جملہ قسمیہ ہے اور اسے نحات جملہ قسم غیر سری کہتے ہیں یعنی ضروری نہیں کہ عربی زبان میں ہر جگہ قسم کے الفاظ وہ استعمال ہوں جیسے عام طور پہ واللہ اللہ بلّہ ایسے الفاظ ضروری نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی اور یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں تو بہت زیادہ ہے جو قسم غیر سری اسی لیے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ماضی پر قد کا سیغہ یہ داخل ہو اور لام مزید تاکید کے لیے وہ داخل ہو تو یہ قسم کا فائدہ یہ دیتا ہے اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اور قسم ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے القرآن قرآن کو لذکری نصیحت کے لیے فہل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا حافظ ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سَحَلْنَا لَفْزَهُ وَيَسْرْنَا مَعْنَاهُ ہم نے اس کے الفاظ کو بھی یہ آسان کیا ہے اور اس کے معنی کو بھی ہم نے آسان کیا ہے لیکن لِمَنْ عَرَادَهُ اس کے لیے یہ آسان ہے کہ جو اس کا ارادہ کرتا ہے اور جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کو چاہتا ہے کہ جی اسی لیے قرآن میں کہ اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا تھا مریم آیت نمبر ستانوے میں ف ان نما کا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنایا ہے اور اس سے پہلے میں نے ابن عباس کا قول ذکر کیا کہ اگر اللہ نے اس قرآن کو انسانوں کی زبان پر آسان نہ بنایا ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ وہ اللہ کے کلام پر کلام کر سکے قرآن کرات کے لیے بھی آسان ہے حفظ کے لیے بھی آسان ہے ذکر ایک عام لفظ یہ لایا گیا ہے کوئی اگر اسے پڑھتا ہے تو ہر طریقے کے لیے اللہ نے اسے آسان بنایا ہے دنیا کی واحد کتاب ہے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ عام طور پہ حالانکہ کسی زبان کو سمجھے بغیر جی ایک بڑی کتاب کو جی انسان پڑھے سمجھے نہیں لیکن زبان کو سمجھے بغیر اتنی بڑی کتاب کو انسان پڑھتا ہے یہ دنیا کی کسی کتاب اور کسی زبان میں یہ نہیں لیکن اللہ نے یہ خصوصیت قرآن کو دی ہے اسی طرح کسی زبان کو سمجھے بغیر اسے زبانی یاد کرنا یہ ناممکن ہے لیکن آج قرآن کا حال یہ ہے کہ وہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں دس سال کے بچے آٹھ سال کے بچے دو تین سال میں وہ پورا کا پورا قرآن ایسا پکا وہ یاد کر لیتے ہیں کہ ایک حرف جو ہے وہ ادھر سے ادھر وہ نہیں ہوتا جی اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے یہ جی عربی ہو آجمی ہو جوان ہو بوڑھا ہو شہری ہو دیہاتی ہو مرد ہو عورت ہو یہ جی سب قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں جی اسی لیے جو پروپیگنڈا قرآن کے خلاف یہ کیا جاتا تھا کہ جس نے اتنے علوم نہیں کیے کہ اس کے لیے قرآن کو سمجھنا یہ مشکل ہے کہ جی آج بچہ بچہ جب قرآن کو وہ سمجھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اللہ نے وہ چیزیں اور وہ پروپیگنڈے وہ غلط ثابت کر دیے شروع سے آپ دیکھ لیں اس بر صغیر پاک و ہند اس علاقے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا بالکل لوکل زبان میں جب فارسی عام طور پہ وہ سمجھی جاتی تھی تو شاہ صاحب ان پر طرح طرح کے فتوے وہ کیے گئے اور انہیں اس کی پاداش میں کافی یہ اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان پر ایک فتوہ وہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ عام لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام پر ان کے اساتذہ کرام پر یہی فتویٰ اس ملک میں یہ کیا گیا تھا کہ یہ عام لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور اس سے علماء کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی ہے حالانکہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے کہ اس سے ان کی قدر میں کمی نہیں ہوتی بلکہ علم اور علماء کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کاش کہ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہوتے فحل میں مد امام بخاری وہ معنی کرتے ہیں صحیح بخاری میں اے حل من طالب علم فیوعن علیہ یہ آیا ہے کوئی طالب علم قرآن کا کہ قرآن کے سیکھنے میں سمجھنے میں اس کی مدد کی جائے یعنی گویا کہ اللہ فہل میں اپنی مدد کا وعدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا قرآن کا ہے کوئی طالب علم لیکن بدقسمتی سے یہ آج مسلمانوں یہ ان کا دل جو ہے وہ قرآن کے علم سے وہ بھرا ہوا ہے یعنی اس طرح اس انداز میں بھرا ہوا ہے کہ ان کے پاس دیگر دنیا کے وہ علوم ہے تو وہ قرآن کو سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دل ان کے بھر چکے ہیں اور اس میں گنا ہے لیکن جو مولوی طبقہ ہے دراصل اصل ذمہ داری یہ ان کی بنتی تھی جب تک عام لوگوں کے سامنے قرآن کی حقیقت اور قرآن کی اہمیت وہ سامنے نہ رکھی جائے ایک عام بندہ وہ قرآن کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتا ہوتا لیکن الحمد للہ یہ اللہ جن کے لیے اس قرآن کو آسان بنائے تو اللہ ان کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے اور یہ جملہ اس صورت میں چار مرتبہ یہ آئے گا تو یہ پہلا واقعہ یہ ختم ہوا ایک تربت سا تو قریب آگے قیامت اور پھٹ گیا چاند اور اگر دیکھیں یہ کوئی موجزہ یعرضو تو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے ہمیشہ سے یہ جادو ہے ہمیشہ ہمیشہ سے چلا آنے والا یا یہ جادو ہے ختم ہونے والا یا یہ جادو ہے بڑا مضبوط اور انہوں نے جٹھلایا اس معجزے کو اور تابیداری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی اور ہر کام ہر معاملہ وہ اپنے وقت پر ٹہرنے والا ہے قرار پکڑنے والا ہے اور تحقیق آئے ہیں ان کے پاس خبروں میں سے وہ کہ اس میں ہے نصیحت حکمتن بالغتن اور وہ دانشمندی کی بات ہے بالغتن آخری درجے کی یعنی قرآن فما تغن النذر تو پس کام نہیں آئے فائدہ نہیں دیا انہیں ڈرانے والوں نے فتولعنہم تو پس آپ رگردانی کریں اے پیغمبر ان سے اپنا کام کرتے رہیں اور یاد کرو کہ جس دن بلائے گا بلانے والا اسرافیل الاشی نکر ایک چیز ناگوا ناگوار کی طرف یا انجان کی طرف انجانی کی طرف خوششان افساروہم اس حال میں کہ جکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں اور نکلیں گے یہ اپنی قبروں سے کان نہم جراد و منتشر گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں منتشر بکری ہوئی محتعینہ تیزی سے دوڑنے والے الدا بلانے والے کی طرف یقول یقول ال... القافرا اور کہیں گے منکرین قیامت ہاد یومن عاصر یہ بڑا سخت دن ہے بڑا بھاری دن ہے جٹلایا تھا ان سے پہلے اومن نے حضرت نوح علیہ السلام کو پس انہوں نے جٹلایا تھا میرے بندے کو اور کہا تھا مجنون یہ پاگل ہے وزدر اور اسے دمکایا گیا اور اسے ڈرایا گیا فدعا ربه ينيوسه یعنی دمکیاں دی گئیں فدعا ربه تو پس انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بیشک میں کمزور ہوں فنتصر تو آپ میرا بدلہ لے ان سے تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے بما ان منہمر اس خوب برسنے والے پانی کے ساتھ وفجرنا الارض اور وفجرنا الارض عیونا اور ہم نے روانہ کیے زمین سے عیونا چشمے فل تقلماؤ تو پس ملا آسمان کا پانی اور زمین کا پانی علا عمرن ایک ایسے کام پر قد قدر کہ جس کا اندازہ کیا گیا تھا جو تی پا چکا تھا اور وہ ان کی ہلاکت تھی اور ہم نے سوار کیا اس حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے تابداروں سمیت علا ذات الواحن الواح جمع لوح کی لوح تختی کو کہتے ہیں اس تختوں والی پر ودسر اور کیلوں والی پر کہ جو چل رہی تھی بھی یو نہ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری حفاظت میں اور بدلا دیا گیا انہیں بدلا کیا گیا تھا جس کی ناشکری کی گئی تھی اور وہ حضرت نو علیہ السلام یا اللہ مراد ہے اور تحقیق ہم نے چھوڑا اس کشتی کو آیتن ایک بڑی نشانی بعد والوں کے لیے تو پس ہے کوئی نصیحت لینے والا مدکر اصل میں یعنی اصل میں یہ لفظ یہ اسی ذکر سے ہے ذال، کاف اور را اور ذکر نصیحت کو کہتے ہیں اور اس میں اصل میں یہ لفظ یہ مستقر تھا مستقر مستقر تھا تو پہلے کہ اس ذال کو پہلے تا کو دال میں تبدیل کیا گیا پھر زال کو دال سے بدل دیا گیا اور پھر دال کا دال میں ادغام ہوا تو یہ مدکر بنا ادکار نصیحت قبول کرنے کو کہتے ہیں فقی فقاء عذابی ونظر تو پس کیسا تھا میرا عذاب و نظر اور میرا ڈرانا ولاقدیت سرن القرآن الکری اور قسم ہے کہ میں نے آسان کیا ہے قرآن کو لکری نصیحت کے لیے قرآن ناظرے کے لیے آسان ہے حفظ کے لیے آسان ہے سمجھنے کے لیے آسان ہے لیکن عقیدہ اور عمل تب بنتے ہیں کہ جب بندہ اسے معنی کے ساتھ یہ سمجھے کہ اسی لیے حفظ کے ذریعے تلاوت کے ذریعے ناظرے کے ذریعے انسان اس سے وہ جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ نہیں سیکھ سکتا بلکہ اصل مقصد انسان تب سیکھتا ہے جب اسے معنی کے ساتھ سمجھے اسی لیے ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں تمام کتابوں میں قرآن کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اصولین کہتے ہیں کہ القرآن و مثلا نور الانوار دیکھیں شاشی دیکھیں اسی طرح منار دیکھیں حسامی دیکھیں تمام کتابیں کہ القرآن جمیان قرآن یہ نام ہے نظم اور معنی دونوں کا نظم یعنی عبارت کا لفظ اور معنی دونوں کا قرآن ان دونوں کا نام ہے یعنی قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے لیکن یہ یاد رکھیں قرآن اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا جو اصل ہے تو وہ اس, کے اس کا معنی ہے وجہ یہ کہ یہ عربی اللہ کی زبان نہیں ہے عربی عربی پر اللہ کا یہ احسان ہے عربوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو عربی کا جامع وہ پہنایا ہے ورنہ قرآن اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن اللہ کا کلام اور وہ اس کا معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور تحقیق قسم ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے فہل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا نصیحت حاصل کرنے والا واخرا رب المین